چھوٹے بچوں کو شروع سے تبیعت دینی چاہیے کھانا کھانے کے وقت ہاتھ دھو खाने کھانے کے بعد ہاتھ دھونا دست پان پچھا کے کھانا بچوں میں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے لیکن بچوں کو شروع سے سکھا دیں پھر سیکھ جاتے ہیں اور عادت اس کام کو کرنے لگتے ہیں جب آدت بن جاتی ہے تو ان کو چی نہیں آیا کہ ہاں تو یہ وغیرہ کیسے کھانا ہے عادت پڑ جاتی ہے اور جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جب یہ بڑے ہو جائیں گے جب سکھاتے ہیں تو پھر لوگ ان کو وہ بات نہیں کر پاتے بچپن میں جو بات بچوں کی عادت بن جاتی ہے گٹی میں جاتی ہے وہ آخری تک اگرچہ تھوڑے سے بڑے ہونے کے بعد پھر وہ نہیں کرتے وہ کام لیکن پھر آخر میں پھر کرنے لگتے ہیں کیونکہ بچپن میں جو بات ذہن میں ڈال دی جاتی ہے अगर اگر درمیان میں ادھر ادھر بھی ہو جائے لیکن آخر میں پھر واپس شاد میرے مرشد محبوب سیدی محبی اور محبوبی خرشیدی محبوب اور مولائی عر بندہ مجھے زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کی عاشق کے ساتھ خالی علیفر ہو جاتے گئے صدیق وقت قدر کرے زمان حضرت والا سید عشت جمیل میر صاحب نواؤ بھر قدر کے گئے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ نے اس میں تحید فرمایا ان انحشاد کے متعلق ایک بار حضرت مرشدی کا مت پرکھا تو ہم نے سے فرمایا کہ کہو تو تجھے خلافت دے دوں احتمیا کہ حضرت میں اس کا رل نہیں آپ مجھے اپنے میں پڑا رہنے لیجیے اس وقت یہ اعشار موضوع ہوئے جن کو حضرت والا نے بہت پسند فرمایا اور مختلف اوقات میں کئی بار سنا صفا مقصد سلوک یعنی اللہ کے راستے میں چلنا اس مقصد کیا ہونا چاہیے کیسے رہنا چاہیے اور اس میں شہ کی بے پناہ مومبتی بھی چھپی ہوئی ہے شار میں تڑنے دے گئے گونج کم ہونی چاہیے کرتا ہےج پہ تے دل تیر ادم کے سے گیرارے دل تیر ادم کے نی نگاہوں سے گیرا ٹھیک ٹھاک تھا السلام علیکم ایسا نہیں ہے کرتا ہے مجھ پہ پڑا رے مے تیر ادم نگاہوں سے گرا رے سے تیری آئے منا ha کر کیا گا طبت میرے آقا مجھے طبط میرے آقا مجھے مگر ایک لمحے کو سے نا جدارے دے ایک لمحے کو اد سے نئے دے تاغ رے دے آقا مجھے تم میرے آپ مجھے ایک لمحے کو خود سے نہ مگر ایک لمحے کو خود سے نہ جدارے ناری کبھی سے مجھے ناری آئی دے کبھی اپنی سے مجھے اپنی نندی غلامی میں بندہ اپنی نندی غلامی میں بندے نئی دے کبھی سونی محا نہیں بندور تجھ سے الگ مجھے نہیں بندور تجھ سے الگ گاہ کھل گئے مان جو ڈرا مجھ کو دینا ممیشان بارے بار خدا بے نام و نشان بار خود, خود سے مٹنا اور خود, خود کو مٹانا اور اپنے کو بے نام و نشان رکھنے کی نیت رکھنا یہ تو مطلوب ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی کو چمکائے اللہ تعالیٰ اسی کو چمکاتے ہیں جو اپنے آپ کو مٹاتے ہیں حضرت نے اپنے آپ کو ایسا مٹایا جس کی مثال ملنا مشکل ہے اپنے شہر قدموں میں نس صدی کی سلنگ گزاری حضرت نے بالکل معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ مخدوم ہے حالانکہ مخدوم بھی تھے مقدم المشاف بھی تھے مخدوم الخفہ بھی تھے لیکن خود کو ایسا مٹایا کہ بالکل خادم معلوم ہوتی تھی اور پھر اللہ تعالی نے حضرت, حضرت کا نام قیامت تک کے لیے روشن کر دیا اتنا عظیم شان کام حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ تعالی نے لیا یہ اس کی مثال نہیں ملتی حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے تمام علوم اور بیانات اور ارشادات اور ایک ایک مذہور کو ایسے ایسی اپنی جان سے زیادہ حفاظت فرمائی اور اس, اس کو آخر سانس تک اپنی پوری جد و جہد اور مجاہدے کے ساتھ ان اشادات کو چھاپنے کی فکر میں اور دن گات لگے رہے حتیٰ کہ ہم نے دیکھا کہ حضرت بستر پر لیٹے تھے آخری یا جام تھے حضرت کے اور بیٹھ نہیں پاتے تھے اور ہاتھوں میں ہاتھوں میں وہ پکڑ بھی نہیں تھی قلم پکڑ برف برس ہاں برس قلم قلم کی قلم سے قلم کو استعمال کرنے سے صبح شام دن رات ہاتھوں میں گڑے پڑ گئے آخری میں حضرت بیٹھ نہیں سکتے تھے دہلی فرماتے تھے مواد کا مطالعہ ان کی تصویر کسی کام میں حضرت اپنے آپ کی سانس کی کہیں جا کہیں ڈاکٹر کیا چلے جاتے تھے تو ساتھ رہے حضرت کر دکھنے کا سامان بھی جاتا تھا اور جن کو چھاپنے کے لیے دینا ہوتا تھا اور ان کی نقل اور حضرت حضرت کام سر انجام دیے تو سارا سامان ساتھ جاتا تھا ہم ڈاکٹر کے انتظار میں بیٹھے ہیں یہ نہیں ہے کہ فارض بیٹھے بلکہ ہر وقت رہتا تھا اور حضرت والا کی اینک اور لکھا رہتا تھا قلم اور دوسری ضروریات ہیں سب ساتھ جا ساتھ سات جاتی تھی اور اتنی دیر بھی وہاں نہیں فرماتے تھے اپنی زندگی پوری زندگی اسی کام میں سر کر دی حضرت والا کی باتوں, کی باتوں کو ریکارڈ کرنا ارشادات کو ریکارڈ کرنا اس کی حفاظت کرنا پھر اس کو تی کی شکل میں لانا پہلے تو حضرت حضرت اسی طرح سارا کام خود ہی فرما دیتے تھے کسی کی کسی کو دیتے نہیں تھے کوئی اس کے لائف تھا بھی نہیں حضرت ہی کو اللہ تعالیٰ نے چنا خاص اس کام کے لیے اتنی حفاظت کے ساتھ ایک ایک زیر زبر کی ایک ایک لفظ کی حضرت والا کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ کی حفاظت کرتے تھے اور اس ایسا ممکن ہی نہیں تھا کہ حضرت کا کوئی ارشاد درمیان میں سے رہے اور جب بہت شدید علالت ہو گئی معذوری کسی کی جی کیسی ہو گئی تو پھر دوسروں کے کام کام لگایا لیکن وہ کام اس طرح نہیں ہو پایا آخر کار پھر حضرت نے پھر دوبارہ خود سے کام شروع فرمایا اور اگر کسی سے کام لیتے بھی تھے تو پورے کا پورا جب تک خود اطمینان نہیں ہو جاتا تھا سے سن لیتے تھے کہ ہر بات اس میں نوٹ ہو گئی ہے تب جا کے کہیں یعنی کیا کہوں کہ کس قدر محنت تھی؟ محنت تھی شاقہ سے خون پسینے سے حضرت ایک ارشاد کی نشو و اشاعت کام کرتے تھے <تصفح> آخری وقت آخری ایام میں بھی حضرت لیٹے دیکھے فرماتے رہتے تھے دن رات حضرت کو اور کچھ کام نہ تھا سوائے والا کی ارشادات کو ایک مجدد وقت کے ارشادات کو تحریر ملانا چھپوانا اور سب سے بڑی بات یہ کہ بالکل عین اپنے مشاعت کے اپنے شہر کے مسلح پر ہر کام کو اسی ادب کے ساتھ اور آداب کی رعایت کے ساتھ اور ایک ایک طریقہ جو حضرت والے کا تھا بالکل اس پر جان دینے والی تحریر ہوتی تھی کہ بغیر اس کے وہ آگے چلتا ہی نہیں تھا ٹالتے نہیں تھے کبھی کہ چلو یہ چیز رہ گئی چھوڑ ہوتے ہر کام کو بالکل عین حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی منشا کے مطابق اس کو جب تک تکمیل تک نہیں پہنچاتے تھے حضرت کچھ تو اتنا بڑا عظیم شان کام ہے آج قیامت تک جو حضرت کی کتابیں چھپتی رہیں گی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے تھے اس کا ذریعہ اللہ تعالی نے حضرت کو بتایا سارا عالم جس طرح حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کو جانتا ہے اسی طرح حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو بھی جانتا ہے اب تیرا نام بھی آئے گا میرے نام کے ساتھ ایک کیفیت تھی اور یہ جو کلام ہے یہ مجموعہ کلام کا نام بھی آئینہ محبت ہے لیکن اس میں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے خود حکم فرمایا تھا ہمارے سامنے حضرت میسا رحمت اللہ کے اشعار بھی میرے کلام کے ساتھ چننے جائے یہ بھی اسی کی اسٹوری ہے اب تیرا نام بھی آئے گا تیرے نام کیسے حاصل ہوا منتواز والد اللہ اللہ کو اللہ کے لیے مٹانا عزت شہرت کے لیے نہیں کمالے کمال بلاوت ہے حضرت فرماتے تھے یہ نبوت کا جو کلام ہوتا ہے اس میں کمالِ بلاوت ہوتی ہے فرمایا کہ من آگاہ اس نے اپنے آپ کو مٹایا اللہ کی شرط لگا دی کہ اور کوئی مرض نہ ہو نہ نفسانی درخت نہ مال کی نہ شہرت کی نہ عزت و جا کی بلکہ اللہ کے لیے خود کو مٹایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کو زندہ کر دیا قیامت ہم کے لیے کہاں پیدا ہوا کب مر گیا کہاں پیدا ہوا کب مر گیا تو ل मेरे है वो तो तो uh -huh. نے تفتیل فرما دیا در مرشد صدا عشرت پہ کھلا رہے معلوم ہوا کہ اسے بتانا یہ مراد ہے کہ مرشد کامل کا سایہ جو ہے وہ اللہ کی رحمت کا سبب بنتا ہے اللہ کی رحمت وہیں نازل ہوتی ہے جہاں اللہ والے ہوتے ہیں اور اس لیے حضرت نے اس کو یہ بتانے کے لیے مرشد کی ہیں کہ اللہ تعالی وہیں اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو یہ جگہ میں گھومے اپنے اولیاء کی اور جو وہاں جاتا ہے وہ بھی اللہ کی رحمت کو پا لیتا ہے اس زمان کو اس مکان کو پا لیتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی تجلیات جلد ہوتی ہے اللہ کے اولیا اللہ کی جو جگہ ہوتی ہے وہ مکان ہے تجلیات جلد کا اور زمان کی زبان بھی ہے وہاں جہاں پر اللہ تعالیٰ کی تجلیات جلد آتی ہیں اور آنے والوں کو سوبت سوبت میں آنے والوں اور متصاویری یعنی بار بار آنے والوں کو یہ تجلیات جذب مل ہی جاتی ہے یہی مکان ہے اور یہی زمان بھی وہ دے دیتے ہیں اپنی راہ رنگ اپنی رات سے کبھی تو نل مایا رنگ ڈرے مرشید سدا قرت کے بھولا دے ڈرے مرشد سدا ہم سب دے گلے گئے کردار کو میرے مجھ پہ ڈر گئے خود میں گئے گاہوں سے گرا ت حزائن الحدیث میرے منشرے میں غلامت اللہ کے ارشادات جو الزامی ارشادات احادیث مبارکہ کی تشہیر میں ہوئے ان کو اس کتاب میں جمع کیا گیا ہے اس کتاب کا نام حزائن الحدیث رکھا گیا ہے حدیث شریف ملنگ علی اللہ یو غرآ جو شخص اللہ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس پر غصہ ہوتے ہیں نہ مانگنے پھر غصہ ہوتے ہیں حضرت نے شاہ فرمارے اے اللہ آپ نے پرانے پاک میں فرمایا ادھر استغب لکھوں مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے مل اللہ یہ غذا بڑھ گئی جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے معلوم ہوا کہ آپ نے دعا کی سیب کی اجازت ہی نہیں کی بلکہ حکم فرما دیا کہ بندے آپ سے مانگیں اگر آپ حکم نہ دیتے تو ہم خاکی پتلوں کی کیا مجال تھی کیا آپ کے سامنے لب کھول سکتے ہیں یہ حکم بھی آپ کی رحمت اور کرم عظیم ہے جس طرح ایک تفلح کا حکم بھی آپ کا احسان و کرم ہے یعنی اللہ سے چلو پرہیز گاری اختیار کرو اللہ کا جو حکم ہے گناہ سے حفاظت کا گناہ سے بچنے کا آپ کا احسان و کرم ہے کہ یہ حکم دے کر آپ نے دراصل اپنے بندوں کی طرف دوستی کا ہاتھ خود بڑھایا ہے آپ نے اپنے غلاموں کو دوستی کی پیشکش کی ہے ورنہ منی اور حیض سے پیدا ہونے والے ناپاک پنکھے اتنے عظیم و شان مالک سے دوستی کا تصور کرنے کی بھی مجال نہیں کر سکتے تھے کیوں دوستی کے لیے تو کوئی قدر مشترک کوئی تو قدرے مشترک ہونی چاہیے اور آپ کا یہ خدا کوئی مثل اور ہمسر نہیں کہاں خالد کہاں مخلوق کہاں آپ قدیم اور واجب روز اور کہاں ہم حاضر چینل پر کھار کر پاک ہم تو آپ کی دوستی کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے لیکن آپ نے دوستی کی پیشکش فرما کرم کے دریا باہر اور نا امیدیوں کے اندھیروں میں امید کا ساتھ ضرور فرماتی دیا کہ بس تقواہ کو شرط و اسی لیے یادین عامل کا شکانہ کر چکا یعنی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیا نازل فرمائی ان اولیا اہ الل متفون ہمارا کوئی ولی نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ منتقل ہو یعنی تقوا تقوی، تقوی، اپنے فرمائے گئے طبا نام ہے بہیز گاری کا گناہ نہ کرنے کا گناہ سے بچنے کا نام طبو ہے <تصفيق> بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عبادات نافلہ اور ذکر و وزکار اور تلاوت زیادہ کرنے والے نوافل عمرے زیادہ کرنے والے یہ لوگ اللہ کے ولی ہیں یا اللہ کی ولایت میں معاون تو ہیں لیکن اصلی ولایت کی بنیاد تقواہ پر ہے اور تقویٰ کے مان ہے گناہ نہ کرنا اور اگر گناہ یا خطا ہو جائے تو اس پر خوب ہو کر توبہ کر کے اللہ کو منا لینا تو یہ شب مستقل ہو جائے گا اسی لیے یہاں امن الطف اللہ کا عاشقانہ ترجمہ دلالت انتظامی سے یہی ہے کہ اے ایمان والوں تم ہمارے دوست بن جاؤ لہذا طبعا کا حکم بھی آپ کی عظیم و شان رحمت ہے تقوا سے اللہ کی دوستی مل جاتی ہے اتنی عظیم الشان مالک کی دوستی حاصل کر لینا یہ بھی کتنا بڑا کرم اور اللہ کی رحمت ہے کیوں دعا عمل کر دی ہے اوشاب دعائیں شرابت اے ہمارے بے نسل رب جب آپ نے خود ہم کو دعا مانگنے کا حکم فرمایا ہے تو یہ دلیل ہے کہ آپ ہماری دعاؤں کو قبول فرمانا چاہتے ہیں کیونکہ شام جب کسی چیز کو مانگنے کا حکم دے تو یہ دلیل ہے کہ وہ عطا کرنا چاہتا ہے اور بعد جب بچے سے کہتا ہے کہ ماں بھی مانگ تو یہ دلیل ہے کہ وہ معاف کرنا چاہتا ہے بس حکم دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری دعا آپ کو مطلوب ہے اور آپ کی رحمت واشعہ سے بڑی ہے کہ اپنی مطلوب کو آپ رد فرما دیں یہ چیز کا حکم اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں دہی ہے کہ کچھ عطا فرمانا چاہتے ہیں اور آپ کی رحمت سے بعید ہے کہ جب خود حکم فرما رہے ہیں کہ خود سے مانگو اور پھر فرما بھی رہنے کے وہ وہی از تج رکھوں میں قبول بھی کروں گا تو آپ کی رحمت سے بعید ہے کہ آپ اس کو رد فرمائیں ہماری دعاؤں کو ہماری دعاؤں کو اے کہیں قبول فرمائے منتواز رفا اللہ, اللہ فہوتی نفسی ثیل وفی عالنا وزا اللہ فہوتی عالین وفی نفسی قبیر ترجمہ جس نے اللہ کے لیے تواز و اختیار کی اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں وہ اپنے نفس میں حقیر ہوتا ہے اور لوگوں کی نگاہوں میں عظیم ہو جاتا ہے اور جس نے تکبر کیا اللہ تعالیٰ اسے پس کر دیتے ہیں ذلیل کر دیتے ہیں اور وہ لوگوں کی نگاہوں میں حقیر ہو جاتا ہے اور اپنی نگاہوں میں بڑا ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ لوگوں کے نزدیک کتے اور سے بھی زیادہ ذلیل ہو جاتا ہے اللہ حمد. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شاد مبارک ہے جس کو حضرت رحمت اللہ علیہ نے اتباد الاحکام میں حضرت امام بیرقی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل فرمایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاخ فرماتے ہیں من توازہ اللہ جس نے اللہ کے لیے تواز اختیار کی اپنے نفس کو مٹایا رفا ہو اللہ, اللہ تعالی اس کو بلندی دیتا ہے بہوت کی نفس ہی تغیر بس وہ اپنی نفس میں حقیق ہوتا ہے کی وجہ سے اپنے دل میں تو اپنے کو چھوٹا سمجھتا ہے لیکن اس کی فنائیت کی برکت سے اللہ تعالی اس کو لوگوں کی نظر میں عظیم عزت دیتا, دیتا ہے تمام مخلوق اس کی عظمت تمام مخلوق میں اس کی عظمت پر بڑائی ڈال دیتا ہے وکیل ناسی عظیم اپنے نف میں تو اپنے کو حقیر سمجھا اے سو میں جہاں کام کی بات ہوتی ہاں سونا کیوں کر بیٹھتے بھی سامنے آپ کو دیکھ کے اتنا اہم مضمون بیان ہو رہا ہے آپ اونگ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کیا آپ کو اہمیت نہیں ہے معاف تو کر دیے لیکن بہت تکلیف ہوتی ہے بات سے کہ اتنی اہم بات اتنے اہم ارشادات بیان ہو رہے ہیں اور بیٹھے ہو رہے ہیں لیکن اس صلاحیت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کی نظر میں عظیم کر دیتا ہے عزت دیتا ہے تمام مخلوق میں اس کی عظمت اور پڑھائی کر دیتا ہے وکیل عباسی عظیم اپنے نفس میں تو اپنے کو حقیر سمجھا مگر ان توازو کا کیا انعام ملا تمام لوگوں میں اس کو عظمت عطا ہو گئی ساری دنیا کے انسانوں میں اللہ تعالیٰ اس کو عظمت دیتے ہیں وہ من تکبرہ وغیرہ ہوگا اور جو اپنے کو بڑا سمجھتا ہے اللہ تعالی اس کو گرا دیتے ہیں اور جس کو خدا گرائے اس کو کون اٹھائے ہے کسی میں دم کہ جس کو خدا گرا دے پوری کائنات میں اس کو کوئی اٹھا دے جس کو اللہ انگلی کرے اس کو پوری کائنات میں کوئی عزت نہیں دے سکتا کیونکہ جو بندہ اپنے کو بڑا سمجھتا ہے حقیقت میں وہ بڑا نہیں ہے جس کا مادہ تقریر باپ کی منی اور ماں کا حیض ہو وہ کیسے بڑا ہو سکتا ہے اس لیے تکبر بڑا فرمایا تک باب تفاور خاصیت تکلف کی ہوتی ہے کی حقیقت کے اعتبار سے بڑا نہیں ہے بتلف بڑا بن رہا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو گرا دیتے ہیں رلیل کر دیتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے جو یہ صفت آتی ہے تو وہاں اس کے لیے معنی نہیں ہوں گے پرانے پاک میں ہے العزیز الجبار المتک کے عزیز کے معنی طاقت والا جگبار کی معنی ظالم کے نہیں ہے جیسا کہ عام لوگ سمجھتے ہیں کہ بلا بڑا غالب جاگر ہے جگبار کے معنی ہے ٹوٹی ہڈی کو جوڑنے والا اور اپنے بندوں کی بگڑی بنانے والا البی ہو اخوال اخنت ہی بے قدر تہ قابل جو اپنے بندوں کی ہر حالت کو بنانے پر قادر ہو انتہائی خراب حالت کسی بندے کی ہو تو اس کی منتہائے تباہی اور منتہا تقریب کو اللہ تعالیٰ کے ارادہ تعمیر کا نقطہ آغاز کافی ہے دیکھو <تصفح> انتہائی خراب حالت کسی بندے کی ہو اس کی منتہا تباہی اور منتہا تقریب کو اللہ تعالی کے ارادہ تعمیر کا نقطہ آغاز کافی یعنی بس اللہ تعالیٰ ارادہ اللہ کے ارادے کی دیر ہے اللہ کے ارادے کا آغاز اس کی تعمیر, تعمیر کے لیے کافی ہے منتحہ تعمیر کے لیے کافی ہے بس وہ ارادہ کہ مجھے اپنے اس بندے کو سنوارنا ہے وہ اسی وقت اللہ والا بن جائے گا اللہ معلوسی تفصیل روز معنی میں تحریر فرماتے ہیں کہ اس آیاتِ مبارکہ میں متقبر کے معنی ساحد عظمت کے ہیں اگرچہ یہ باب تفاہل ہے لیکن تکلف کی خاصیت جو کہ عموماً باب تفاہل کا خاصہ ہے یہاں ہرگیز جائے نہیں ہو بلکہ یہاں نسبت ہے یعنی صاحب عظمت اللہ تعالیٰ عظمت والے ہیں لہٰذا اللہ تعالیٰ کے لیے لم متقبر کا ترجمہ ہمیشہ صاحب عظمت کیا جائے گا کیونکہ بڑائی صرف اللہ ہی کے لیے خاص ہے سوائے اللہ کے کوئی بڑا نہیں ہے اور جو بندہ اپنے کو بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کو گرا دیں گے جب دل میں ہوتا ہے تو اس کی چال اس کی رفتار اس کی گفتار اس کی زندگی کے ہر شعبے میں اس کا تکبر شامل ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ متقبے انسان لوگوں کی نگاہوں میں دلی ہو جاتا ہے بہوت ہی عامی فضیم تمام دنیا کے انسانوں میں اللہ اس کو ہلکا چھوٹا اور حقیر کر دیتا ہے لوگ ہر طرف اسے کہتے ہیں یہ کہ بہت ہی نالائق ہے بڑا متکبر ہے کے چلتا ہے وفی نفسی ان، مگر اپنے دل میں وہ اپنے کو خوب بڑا سمجھتا ہے کہ میری عظمتوں سے لوگ واقف نہیں ہیں میری عظمتوں کی لوگ قدر نہیں کرتے میرے علم و عمل کو نہیں پہچانتے اس قسم کی باتیں شیطان اس کے دل میں ڈال دیتا ہے سمجھتا ہے کہ بس ہم چنی ماں دی گرے دیں. مجھ جیسا کوئی دوسرا نہیں ہمارے ایک دوست کہتے تھے کہ جو کہتا ہے کہ ہم چنی ماں دی گرے نیز وہ دراصل یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم چنی मुझ دی جیسا کوئی ڈنگل یعنی جانور نہیں تو وہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد کہ جو شو اپنے کو بڑا سمجھتا ہے اللہ اس کو گرا دیتا ہے پس وہ لوگوں کی نظروں میں غلیل اور اپنے دل میں کبیر ہو جاتا ہے یعنی اپنے دل میں وہ اپنے کو بڑا سمجھتا ہے لیکن ساری دنیا کی نظروں میں حقیر اور غلیل ہو جاتا ہے پتہ لگوا ان والے ہی من کل اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کی نظروں میں کتے اور سوری زیادہ دلیل کر دیتا ہے ایسی خطرناک بیماری ہے یہ تکبر اس کو سوچنے کے اس کو سوچئے کہ یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے یہ تو سمجھ رہا ہے کہ میں بہت بڑا ہوں بڑی عزت والا ہوں لیکن لوگوں کی نگاہوں میں کتے اور سور سے بھی زیادہ ذلیل ہے اس لیے متکبر کے ساتھ تکبر سبقہ ہے یعنی متکبر کے سامنے زیادہ توازوں اور حادثاری مت دکھائی ہے دل میں تو اس کی تحقیق نہ ہو بلکہ اس وقت بھی دل میں اپنی ہی کارت پیش نظر ہو لیکن بظاہر اس کا زیادہ اکرام نہ کیجیے اگر اس پر زیادہ احرام کیا جائے گا تو اس کا مرض تکبر اور بڑھ جائے گا یہ بیماری بہت خطرناک ہے اور اس کے علاج کے لیے خانقاہوں کی ضرورت ہے بڑے بڑے علماء نے اہم اللہ سے تعلق جوڑا کہ ہمارا نفس مٹ جائے اور مٹنے سے جو پھر ان کو مقبولیت عطا ہوئی ایسی شہرت و عزت اللہ نے دی کہ قیامت تک ان کا نام زندہ رہے گا تکبر سے عزت نہیں ملتی اور تکبر کا مقصد عزت حاصل کرنا ہی تو ہے لیکن اس راستے سے خدا عزت نہیں دیتا بلکہ گردن مرو دیتا ہے اگر کسی کو عزت ہی لینی ہے تو اپنے کو مٹائے پھر دیکھیے کہ اللہ تعالی کیسی عزت دیتا ہے لیکن یہ مٹانا عزت کے لیے نہ ہو بلکہ اللہ کے لیے ہو من تواز کے بعد للہ فرمایا اس کے بعد رفا اللہ ہے معلوم ہوا کہ توازوں پر رفا کو عزت اس وقت ملے گی جب یہ توازو اللہ کے لیے ہو جس نے اللہ کے لیے اپنے کو گرا دیا اللہ اس کو عزت دیتا ہے حضرت کی ملت صانوی فرماتے ہیں کہ یہ نعمت صوفیات کے اندر خاص ہوتی ہے کہ بزرگوں کی صحبت میں رہ کر اپنے نفس کو مٹاتے چلے جاتے ہیں بہت کچھ ہوتے ہیں لیکن اپنے کو کچھ نہیں سمجھتے حضرت والا کی کرامتوں نے وہی مضمون اسے کھولتے ہی کام آتے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقیقت توازوں کی حقیقت نصیح کروا صحیح معنوں میں اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے مٹنے کی توفیق دے, دے دیں تو کی حقیقت مزید ہونا ہے ٹھیک ہے السلام علیکم و رحمۃ اللہ اچھا کیا وزن کچھ کم کر لیا وزن کچھ کم ہو گیا کا